ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو گا کریوا رہا ہے بلندی نصیب رہا ہے ڈبلو فإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكله تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِمِ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے اس سے پہلے آپ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سن چکے قوم آگ کی تباہی کے بعد اللہ پاک نے قوم سمود کو ان کی زمین اور ان کے گھروں کا وارث بنایا یہ قوم جو تھی یہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کے مقام پر آباد تھی نو ہجری میں جب سرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہدین کے ساتھ کی طرف سفر کیا تو آپ کا یہاں سے گزر ہوا تھا اور آپ نے اس قوم کے کھنڈرات کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا تھا لوگوں نے قوم سمود کے کنو سے پانی لے کر لیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوندے ہوئے کو بھی گرانے کا حکم دے دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا چنانچہ صحابہ کو اس آٹے کی روٹیاں کھانے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ وہ سارے کا سارا آٹا کھلا دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ان تكونوا باقين جن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے کھنڈرات میں ان کے شہروں میں ان کے محلوں میں ان کی بستیوں میں تم نہ جایا کرو اگر مجبوراً جانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے عذاب کا تصور کر کے رویا کرو تو علم تکون باقی فلاں آئی ہی <عَلَيْهِم> اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کی بستیوں کا رخ نہ کروسی بہم مسلم <أصابهم> کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان پر عذاب نازل ہوا تھا قوم سمود جو تھی اس کو ریاضیات میں ہندسے میں اور انجینئرنگ کے فنون میں کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا ان کا خاص پیشہ تھا ان کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں آج کے انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ شاید میں ہی بڑی بڑی عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کر سکتا ہوں حالانکہ تاریخ میں پہلے بھی ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جو وسیع و عریض محلات تعمیر کرتی تھی نئے نئے شہر اور نئی نئی آبادیاں بساتی تھیں آپ مصر کے احراموں کو دیکھیں ان احراموں کی تعمیر میں اتنی بڑی بڑی چٹانیں استعمال ہوئی ہیں کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان چٹانوں کو کرینوں اور مشینوں کے بغیر منتقل نہیں کیا جا سکتا اور اپنی جگہ پر فٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی یقینی ہے کہ وہ چٹانیں اور وہ پتھر کہیں دور دراز سے لائے گئے اب کیسے لائے گئے وہ تو کرینوں کے بغیر اٹھ نہیں سکتے نہ انسان ان کو اٹھا سکتے ہیں نہ بیل اونٹ اور گدے اور گھوڑے ان کو کھینچ سکتے ہیں تو کیسے لائے گئے ہیں عقل دن رہ جاتی ہے دیکھنے والوں کی اور پھر ان کو تعمیر کیسے کیا گیا ہے کیسے اپنی اپنی جگہ پر نصب کیا گیا ہے فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ احرام دنیا کا ساتواں عجوبہ انہیں کہا جاتا ہے حتیٰ کہ میں نے ایک مزمور میں دیکھا کہ بعض سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں آج کے زمانے کی طرح کرینے بھی ہوں مشینے بھی ٹرک بھی اور گاڑیاں بھی اور ان کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوا پھر اللہ کا عذاب آیا تو یہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور انسان نے نئے سرے سے ان چیزوں کو ایجاد کیا بلّہ علم ثواب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ بعض سائنسدان انہوں نے ان کی تعمیر دیکھی تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انسان کو لا نہیں سکتے ان چٹانوں کو ان بھاری بھاری پتھروں کو اور اس طریقے سے ان کو ترتیب کے ساتھ تراشا بھی نہیں جا سکتا نصب بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ تک کہنے پر مجبور ہو گئے یہ قوم جو تھی قوم سمود قوم آج کی طرح حضرت صالح نے بھی انہیں دوسرے انبیاء کی طرح سب سے پہلے توحیب کی دعوت دی شرک سے اپنا دامن بچانے کی اور توحیب پر قائم رہنے کی اللہ فرماتہ میں سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا قوم اللہ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے, رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل واضح نشانی واضح موجوا آ چکا اور وہ کیا حاضی نا قطم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے تمہارے حق میں ایک نشان کے طور پر ایک موجے کے طور پر قوم سمود نے حید صالح السلام سے موجے کا مطالبہ کیا یاد رکھیں کہ موجودہ نبوت کا لازمہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ موجے کے بغیر کسی نبی کی نبوت کا اعتبار نہ ہو ایسا نہیں ہے مو نبوت کا لازمہ نہیں ہے اس کا جز نہیں ہے اور مو قبول ایمان کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ جب تک کوئی موجزہ نہ دیکھے تو ایمانی قبول نہ کرے کہ میں تو تب ایمان قبول کروں گا جبکہ موجودہ دیکھوں گا ہم نے پچھلوں کے بعد تمہیں زمین میں آباد کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے کیسا کردار ہے تمہارا کیسا عمل ہے کیسا رویہ ہے تو تمہیں قوم آج کے بعد آباد کیا اور زمین میں ٹھکانہ دیا تب تخن سہولم وطن جیوال تم اس زمین کے نرم حصے پر اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو یہ ان کو خاص کمال حاصل تھا زمین کے نرم حصے پر بھی مکان تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی مکان بناتے آج بھی ان کے ایسے کھنڈ رات ملتے ہیں کہ بڑی بڑی حویلیاں بڑے بڑے محلات جن میں کئی کئی کمرے انہوں نے پہاڑ تراش تراش کر بنا ہے اس زمانے میں آپ اندازہ کیجیے جب آج کی طرح تراش خراش کا الیکٹرانک سامان نہیں تھا بلکہ انسان جو کچھ کرتا تھا بظاہر ہاتھوں سے کرتا تھا تو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلہ کئی کئی کمرے حوض تالاب غسل خانے اور دوسرے ایاشی کے اڈے انہوں نے بنائے تو فرمایا کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر یہ مکان بناتے ہو کسی میں لگے رہتے ہو یہاں رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیرات پر بہت زیادہ خرچ کرنا اسے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ضرورت کی بات اور ہے لیکن فضول بلا بجا نمود و نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے تعمیرات پر خرچ کرتے جانا کرتے جانا اس کو پسند نہیں فرمایا ایک حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے مگر اس طرح کی اور احادیث بھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراض اللہ له بل نبی اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائے اللہ جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کر لے تو اللہ پاک اس کو مٹی اور گارے میں لگا دیتا ہے اینٹوں اور گارے میں لگا دیتا ہے وہ اسی کی تعمیرات میں لگا رہتا ہے تو وہاں سے ایسے لوگ ہیں جو انسانی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں کرتے اللہ کے سر جین کی سربلندی پر خرچ نہیں کرتے قرآن کی اشاعت پر خرچ نہیں کرتے اپنے غریب مسلمان بھائیوں بہنوں پر خرچ نہیں کرتے کفر کے توڑ پر خرچ نہیں کرتے مساجد اور مدارس پر خرچ نہیں کرتے رفاہی شفا خانوں پر یتیم خانوں پر خرچ نہیں کرتے لیکن اپنے بنگلوں پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کروڑوں روپیہ ہم نے جو مسجد تعمیر کی گلشن معیمار میں جامع مسجد تبدابین الحمد للہ مکمل ہو چکی میرے اللہ نے اس کی تکمیل فرما دی تو جب ہم اس کی تعمیر کرنا چاہتے تھے پہلی کچی مسجد تھی تو بعض لوگ کہنے لگے یہ کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی حضور کے زمانے میں تو کچی مسجد ہوتی تھی تو کچی ہی کافی ہے اللہ اکبر یہ تو یاد آ گیا کہ حضور کے زمانے میں مسجد کچی تھی اور یہ یاد نہ آیا کہ حضور کے حجرے بھی کچے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ازواج متحرات کے حجرے وہ کچے تھے صحابہ کے مکانات کچے تھے تو مسجد اور مدرسے کی تعمیر پر خرچ تو چھبتا ہے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے لیکن بنگلے اور کوٹھی پر خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر مری میں ایک بنگلہ بنا رکھے ہو سکتا کبھی جانا پڑے کلکن کے ساحل پر سمندر کے ساحل پر ہٹ بنا رکھے ہو سکتا کبھی جانا پڑے اور باہر کی دنیا میں بنگلے بنا رکھے ہو سکتا کبھی جانا پڑے دکھاوے کے لیے الشاخی کے لیے تو بہت زیادہ بھائیوں تعمیرات پر خرچ کرنا یہ مناسب نہیں ہے اسے پسند نہیں کیا گیا ہمارے آقا نے پسند نہیں فرمایا تو یہ جو قوم تھی یہ تعمیرات میں بڑی مہارت رکھتی تھی پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنے میں اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بنانے میں تو اللہ نے فرمایا تم زمین کے نرم حصے پر اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو فض گرو آلہ اللہ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کے تم پر بڑے انعامات ہیں اللہ نے تمہیں کھانے کا سامان دیا اور پینے کا سامان دیا اور پہننے کے لیے لباس دیا اور رہنے کے لیے مکانات دیئے یہ بھی اللہ کی نیمتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں مادی چیزیں یہ لباس یہ مکان یہ گاڑی یہ دکان یہ فیکٹری یہ کارخانہ یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی نیمتے ہیں انہیں متلقن حرام سمجھنا یہ بھی غلط ہے یہ تو میں نے ارض کر دیا تعمیرات پر بہت زیادہ خرچ کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے لیکن اسلام مطلقاً بھی تعمیر و ترقی سے منع نہیں کرتا نیت کا درست ہونا یہ شرط ہے تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ نے تم کو بہت ساری دنیاوی اور مادی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں یہاں تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک دنیا کی نیمتے کافروں کو بھی دیتے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو دنیا کی نیمتے ملے اللہ دنیا کی نیمتے جیسے مسلمانوں کو دیتے ہیں کافروں کو بھی دیتے ہیں سیدنا ابراہیم علی اسلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی اور وہاں اپنی اولاد کو لا کر بسایا تو اللہ سے دو آج رب الام من من اللہ یہاں رہنے والوں کو فرما اور ان سے ایمان جو ان میں سے ایمان لائے یوں کہہ دیا اور یہ کیوں کہا اصل میں پہلے دو یہ کی تھی حید ابراہیم علیہ اسلام نے اے اللہ اے اللہ میری امت میں بھی امام پیدا فرما میری امت میں بھی زمانے کے امام مختع اور رہنما پیدا فرما تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی امت میں امام پیدا کروں گا لیکن لاحب ظالمین ظالموں کو امامت نہیں ملے گی یہ اللہ نے فرمایا تھا تو حید ابراہیم السلام نے سمجھا کہ ظالموں کو امامت نہیں ملے گی تو شاید ظالموں کو رزق بھی نہیں ملے گا تو یہ دعا کر دی اے اللہ ان میں سے جو ایمان لائے ان کو رزق عطا فرما تو اللہ نے فوراً کہا اے ابراہیم کفر کا فرا کلیلن جو کافر ہے دنیا کا سامان میں ان کو بھی دوں گا لیکن دنیا کا تھوڑا سا سامان دے کر ان کو میں سوچک کی آگ کی طرف گٹھی کر لے جاؤں گا تو بھائی دنیا کی نعمتیں اللہ پاک مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے تو انہیں کہا بس کرو آلہ اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو بلا سعطو فی الارض مفصدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو فساد کیا ہے فساد کیا ہے آپ کی نظر میں تو موجودہ قبول ایمان کے لیے شرط نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے ہاتھوں کوئی خارت عادت خلاف معمول کی ظاہر ہو تو ہم اس کو نبی مان لیں یہ ضروری نہیں ہے بہت سے انسان ہیں جن کے ہاتھوں ایسے ایسے کرشنے ایسے ایسے شوبدے ظاہر ہوتے ہیں کہ عام انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں <coughs> نے <coughs> ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا جو گھنٹوں آگ پر چل سکتے ہیں ایک تو یہ بلوچستان وغیرہ میں رسم ہے آگ پر جو چلاتے ہیں یہ الگ چیز ہے میں اس کی بات نہیں کر پاتا ویسے بعض لوگوں کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گئی ایسی صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھ دی کہ وہ پھر के अंगारों کے انگاروں پر کھڑے رہ سکتے ہیں اور ان کا بال بھی نہیں جلتا اب یہ دوسرے انسان سے تو یہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی ہم تو ایک لمحے کے لیے چنگاری بھی اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتے اور وہ انگاروں پر چلتا ہے تو کیا میں اس کو نبی مان لوں اللہ نہیں ولی مان نہ نبوت اس کے لیے لازمی نہ ولایت اس کے لازمی ایک شوب ظاہر ہوا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو قبر میں دفن ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد زندہ نکل آتے ہیں تو کیا میں ان کو ولی مان لو نہیں یہ شوبے ہیں یہ شہر ہیں یہ جادو ہیں یہ ریاضتیں ہیں یہ انسان کے جسم میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ظاہر ہوں ہم ان کو نبی مان لیں اور یہ بھی سن لیں کہ بارہا ایسا ہوا نبوت کی تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں کہ جنہوں نے موجوں کا مطالبہ کیا انہیں قبول ایمان کی توفیق نہیں ملی موجزہ دیکھ لینے کے باوجود اور جنہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے کوئی معاوضہ نہیں دیکھا اور مطالبہ بھی نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کون سا معاوضہ دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوبت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق کی پرانی دوستی تھی کہا کہ آج تک اے محمد میں نے تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نے دیکھا اچانک تم جھوٹ کیسے بول سکتے ہو تم جو پیغام لے کر آئے ہو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لاتا ہوں حضرت خدیجہ نے کوئی معا نہیں دیکھا سوائے حضور کی سیرت ہے اور حضور کے کردار ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی کسی انسان کے کمالات کا اعتراف کرنے تک بیوی بی نہیں کرتی وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالی دیتی ہے کوئی نہ کوئی ایب نکالی دیتی ہے لیکن میرے آقا کی سیرت کچھ ایسی بے داد تھی کردار ایسا پرکشش تھا اخلاق ایسے نورانی تھے زندگی ایسی مثالی تھی کہ سیدہ خدیجہ نے جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو خواتین میں سب سے پہلے ایمان قبول کرے زائد میرا عرصہ غلام تھے آپ کے متبنہ کوئی موجہ نہیں دیکھا ایمان قبول کر لیا حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے کوئی موجزہ نہیں دیکھا ایمان قبول کر لیا ابو جہل نے معا دیکھا ابو لہب نے موجہ دیکھا انگلیوں ام، سے انگلوں کے انگلی اشا، کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا لیکن ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے موجہ دیکھا اس نے ایمان قبول کر لیا اور جس نے موجہ نہیں دیکھا اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو قوم نے موجے کا مطالبہ کیا کوئی موجہ دکھاؤ اور بھی متعین کر دیا کہنے لگے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا ہوتے ہوئے دکھا دو ڈبلو اور اللہ پاک نے ان کے اس مطالبے کو پورا برما دیا اونٹنی اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں لیکن اللہ کے خلاف عادت ایک پہاڑ کو شک کیا اور اس سے ایک نوجوان اونٹنی برآمد ہو گئی تفصیل ماجدی اور دوسری تفصیلوں میں بعض فرنگی سیاحوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس پہاڑ کا مشاہدہ کیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور آج تک اس پہاڑ کے اندر ساٹھ فٹ کا شگاف موجود ہے اسی طریقے سے جزیرہ نمائز سینا میں جبل موسا کے قریب نا النبی نبی النبی نبی, نبی کی اونٹنی کا نقش قدم آج بھی زیارت گاہ عام و خاص بنا ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم موزے کا مطالبہ کرتے ہو وہ موجہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے اونٹنی پہاڑ سے خلاف معمول پیدا ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہاج ناقت اللہ لکم آیتن یہ اللہ کی اونٹنی ہے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی یہ اللہ کی طرف جو نسبت ہے یہ تعظیم کے لیے ہے تعظیم کے لیے اللہ کی طرف نسبت یعنی جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی اس چیز کو عظمت مل جائے گی بیت اللہ بیت اللہ تو کیا وہاں اللہ رہتا ہے اللہ کا مسکن ہے نہیں بیت اللہ کی نسبت کادے کی نسبت اللہ کی طرف یہ تعظیم کے لیے ہے تو اسی طریقے سے اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف ہے ناقت اللہ یہ تعظیم کے لیے ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے حق میں ایک نشان فضروحا اس کو چھوڑ دو تأکل فی عرض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھاسی پھرے وَلَا تَمَسُّوْهَا وِيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا اللہ کے نبی نے سمجھایا ڈرایا اور فرمایا کہ بس گرو یاد کرو اس بات کو یاد رکھو کس جہاں تم خلاف جب اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا قوم آج کے بعد ہر قوم دوسری قوم کے بعد آباد ہوئی ہے ہم اپنے باپ دادا کے خلیفہ ہیں ہمارے باپ دادا کسی اور کے خلیفہ تھے یوں حضرت آزم علیہ السلط اسلام تک سلسلہ پہنچتا ہے ہم سب خلافا ہیں جانشی بعد میں آباد ہونے والے اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہمارے خلافا تو ہمیں بھی اللہ نے کسی کی جگہ پر آباد کیا ہم چلے جائیں گے تو یہاں کوئی اور آباد ہو جائے گا ہم اس دنیا کو ہمیشہ آباد کرنے والے نہیں ہیں ہم ان شہروں میں ان محلوں میں ان ملکوں میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں ہم نہیں تھے تو کوئی اور تھا ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا تو فرمایا کہ تمہیں قوم آگ کے بعد آباد کیا بب بکم فل عرض دی اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا سنتے رہے توجہ سے سنتے رہے یہ خطاب صرف قوم سمود سے نہیں ہے یہ خطاب ہم سے بھی ہے اللہ نے ہمیں اس زمین میں ٹھکانہ دیا دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ تمہیں ٹھکانہ دیا تو تم کیا کرتے اللہ فرماتے من بعده لننظر كيف تعملون